نماز کے بارے میں امام المتقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے مختلف شہروں کے حکمرانوں کے نام اپنے مکتوب میں تحریر فرمایا ہے ظہر کی نماز پڑھاؤ اس وقت تک کہ سورج اتنا جھک جائے کہ بکریوں کے باڑے کی دیوار کا سایہ اس کے برابر ہو جائے اور عصر کی نماز اس وقت تک پڑھا دینا چاہیے کہ سورج ابھی روشن اور زندہ ہو اور دن ابھی اتنا باقی ہو کہ چھ میل کی مسافت طے کی جا سکے اور مغرب کی نماز اس وقت پڑھاؤ کہ جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے اور حاجی عرفات سے واپس جاتے ہیں اور عشاء کی نماز مغرب کی سرخی غائب ہونے سے رات کے ایک تہائی حصے تک پڑھا دو اور صبح کی نماز اس وقت پڑھاؤ جب آدمی اپنے ہمراہی کا چہرہ پہچان لے اور نماز اتنی مختصر پڑھاؤ کہ جو ان میں سے سب سے کمزور آدمی بھی ہو اس پر بار نہ ہو اور لوگوں کے لیے صبر آزما نہ بن جائے